عید کی سنتیں اسلام میں صرف دو تہوار ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اسلام کا دوسرا محتمم بشان تہوار عید الاضحیٰ اس مہینے کی دس تاریخ کو منایا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے دن نماز نماز عید ادا کرنا واجب ہے یہ نماز چھ زائد تقبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے عید کے دن تیرہ چیزیں سنت ہیں نمبر ایک شرح کے موافق اپنی آرائش کرنا نمبر دو غسل کرنا نمبر تین مسواک کرنا نمبر چار حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا نمبر پانچ خوشبو لگانا نمبر چھ صبح کو جلدی اٹھنا نمبر سات عیدگاہ میں بہت جلد جانا نمبر آٹھ عید الاضحی کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور نماز کے بعد اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا نمبر نو عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقت الفطر ادا کرنا نمبر دس عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا عذر ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں نمبر گیارہ ایک راستہ سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا نمبر بارہ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کہنا نمبر تیرہ سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ میں جانا مسئلہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریح کہنا بعض کے نزدیک واجب ہے اس لیے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہی جائے مسئلہ عید کی نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھے خطبہ کو تکبیر سے شروع کرے پہلے خطبہ میں نو مرتبہ تکبیر کہے اور دوسرے خطبہ میں سات مرتبہ اور دونوں خطبوں کے درمیان خطبہ جمعہ کی طرح اتنی دیر تک بیٹھے جس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے